بسم اللہ الرحمن الرحیم بھارتی سواگت صدر پاکستان کے خطاب پر بھارت کو اپنا سرکاری رد عمل دینے میں کافی دیر لگی نئی دہلی میں اس خطاب کے مختلف پہلوں پر غور و خوض کے لیے کئی اجلاس ہوئے اور بلاخر بھارتی وزیر خارجہ جسوند سنگھ نے اخبار نویسو سے ملاقات کی اور انہیں بتایا کہ بھارتی حکومت صدر پاکستان کے ان اقدامات کا خیر مقدم کرتی ہے جو انہوں نے انتہا پسندوں کے خلاف اٹھائے ہیں خصوصاً جیش اور لشکر طیبہ پر پابندی کو سراہتی ہے مگر ہمیں اس بات کا انتظار ہے کہ ان اعلانات پر کس طرح سے عمل کیا جاتا ہے اگر پاکستان کی کتھنی اور کرنی میں انتر نہ ہوا تو پھر کشیدگی ختم ہو جائے گی اور ہم پاکستان کے ہر ایک دوستی کے قدم کے جواب میں دو قدم بڑھائیں گے لیکن صدر پاکستان نے کشمیر پر جو کچھ کہا ہے ہم اس کو کلی طور پر مسترد کرتے ہیں نیز ان سے مطلوبہ فہرست کے بارے میں نظر ثانی کی امید رکھتے ہیں بھارت کے اس بیان کے بعد صدر جارج واکر بش نے وزیر اعظم واجپائی سے فون پر بات کی اور انہیں ہر میدان میں مدد کا یقین دلانے کے ساتھ ساتھ کئی نصیحتیں بھی کی پھر انہوں نے صدر پاکستان سے فون پر بات کی اور انہیں ان کے خطاب پر شاباش دی اور ان پر بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے دباؤ ڈالا نیز یہ بات بھی یاد دلائی کہ انہوں نے جو کچھ تقریر میں کہا ہے اس پر سو فیصد عمل بھی ہونا چاہیے پاکستان کے مختلف حلقے بھی صدر صاحب کی تقریر کا خیر مقدم کر رہے ہیں اور اسے نئی سمت میں اٹھایا گیا ایک بہترین قدم قرار دے رہے ہیں ریڈیو پاکستان جو کافی عرصے سے سیاست دانوں کا نام صرف قومی احتساب بیورو کے حوالے سے لیتا تھا اب صدر صاحب کی تقریر کا خیر مقدم کرنے والے سیاست دانوں کا بڑی عقیدت کے ساتھ نام لے رہا ہے موسم کی یہ تبدیلی اور کیا کیا رنگ لائے گی اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے